لا هر چيز سے واقف ہے سورة التوبة براءت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا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 مشرکین شو الم اہدیم ال مدتی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 اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے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 بأفواههم وتأبى وأكثرهم بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله کلی ساء ما كانوا يعملون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 لو نفی مل دین و الاد دون سب اکا مچ اخو ن فدی وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُ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 خاجر أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اوکم أَن تَخْشَوْهُ إِن تخشم تم بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے عہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو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 وَلَا ملینج کم ولتو دونی اللہ رسولی بِمَا چمل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 بالکف البی قطم وفیم نری ہوں خالدوں ن م سن الله من آمن بالله مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفل کی گواہی دے رہی ہوں ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے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 منہ جدی صل قوم والا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روزے آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اللہ وینو جرو جب فیم امد و شوحمتیمجل فِيهَا نئی میم خالی فِيهَا فیح ابد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 جن میں ان کے لئے عبدی نعمت ہے اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلح تیار ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آباءَكُم وَإِخْوَانَكُم اَوْلِيَاء إن, الكفر على ومن منكم هم قل ان كان اکم ابنا وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى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 زل سکین تر وصولی و زل جنو دل چروح ول بلدین کف ودل جز افری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 اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے یا نل مشکو نجسو فل مسجد مدد ویف تین فی شوح علی مکی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 ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگی وہ قالتی و قالتی الله احبرہ اربند مريم وما امروا میروں میں ما اور, کہ اور عیسائی ہی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے منہ کی بات ہی ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشائق اور مسیح ابن مریم کو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 منوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں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 محبری وربنی لو کلو نو لا پیلی وبیل مل جم سب جی بہم و جنو ب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 عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 یو بِهِ بھل کف رو یو ہلو نو آمو ہری مَا آمو پی اُوا مَا اُدت مر رو ہلو مر مل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 ان کے برے امال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا مینل فما متاع في إلا قليل إلا يعذبكم عذابا بن ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا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 ذر اللہ کلیمت اللہ عزیز الحکی اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے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 اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے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 لا یَسْتَأْذِنُكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ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 جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہزگاروں سے واقف ہے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں ہوں بیاس ہوں سب پہ سب وَقِيلَ وکیل پؤدو القاعدين لَْ خَرَجُوفِيكُمَّا زَادُكُم إِللاا خَبَالَ وَلَ أَوْبَعخِلََا لَكُمْ يَبغونَكُمُ الْ الفِتنَةَ وَفِيكُمْ سََّا عَُونَ لَهُم وَلَّهُ عَمُ لا فن چمی کب لو کل امور الحو وحر امر اللہ حت الپو رمر اللہ خیری ہوں اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے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 وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے قُلْ هل تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ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 ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں اکو کلئی اتبل مم کو فی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 فل ہی رس و ہوں کل ولا و فَلَا کروں پل وَلَا لوں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 لوئکو لو یون مل يَجِدُونَ اؤ ما کی اؤ مد لو ال یج مہو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 رو مل ہوں ردو میں چلا اللَّهُ رسول کالو وقالوا حسبنا اللہ اللہ من فضله ورسوله الى راغبون اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانا زنی کرتے ہیں اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں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 انما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملين عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے یحلفون بل کملی اردو کم اللہ احق ان احو ان اردو ہوں الم کی نوم المیالم ان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 قل ان لاحجم لو ام کھوبو نلاب قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ پو پو نو مجرمی منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ہی حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں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 فستم چاؤں بخلا پیم فستم چا تم بہل پیکم کمستم چال تم کے لبو ال ہبی پتم روم دنیا هم تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے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 اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم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 مورم روفی وی مو نو نیو نو ملا ان کی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 جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے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 فون أَن کو اسلام کم اللہ ہوں سولی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 اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا او منا چن سولی لنف کن لن مِنَ کند نمین فال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 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُونَ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 یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا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 انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم وأولادهم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 سو رو بلست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 واولائك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے یہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 مَا على نو نرجن سہول رولی میں غفرحی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 و ہوں جہ مک یح کم بوم سب سلبان کسی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 وَمِنَ مین عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ مور وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دیہاتی لوگ پکے کافر اور پکے منافق ہیں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 مربئی فِي دسلبت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 وس می نل مین سی ولدی نبنی اللہ حام وَأَعَدَّ لَهُمْ د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 نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے خارون فون دونوں بھی خور سم اللہ عفور اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں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 واللہ سمیع علیم الم ان اللہ حسمی هو کوئی بہ ان, ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو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 وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ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 ل تم فی ابد ل مسجد تو مین الی مین احت کو میری رجنی احبون اتحو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 اف منس س بنیا نل تو ملان خیرن اس س بھنیہ نو آل لَا جوہ لو ملمی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 وعدا عليه حقا کو اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں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 سون امیرون بل موفیون کردو دل ابشیری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 استغفر للمشركين ولو كانوا ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں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 الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَتِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے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 و سل چلین خلی با کچا لردی محبت إِلَّا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 میں کن ل دین تیو من ہوں اربی اتحصولی ول ابو ولابو بی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ اے ل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازو کے ساتھ رہو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 کہ اللہ نیکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا الاقو نفتوں پتابل البل لی جز ہوں اللہ ہوں احسن مَا کنو یلو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 اسکو فدی ولیوں کم ادرجم لو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 اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پرہزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا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 اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباست کو اور بڑھا دیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر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 سوزی نیمت عليكم عليكم تولوا فقل حسبي الله لا پورواحل ہسپی هو